تو انزلہ یونزل وزالم یہ ہے اتار دینا دفتن اور نزلہ یونزل و یہ ہے تدریجن اتارنا اب قرآن مجید کے لیے یہ دونوں الفاظ مستعمل ہیں للت القدر اور لیدت المبارک آپ یہ دو بھی نوٹ کر لیجئے قرآن مجید میں چونکہ اہم مضامین کم سے کم دو جگہ پر ضرور آتے ہیں انا انزل فی حفیع لیدت یہاں انزلنا ہے نزلنا نہیں ہے انزلنا ہے ہم نے اتارا اس کو دہلت القدم اور باقی سورت تو آپ کو یاد ہوگی ہماضرا قبا دعلت القدم دلت القدم خیر و من الفیشام تنق ضرور ملائے تو وغیرو ہوفی ہا بیز ربی منکل اب سلامت لیکن یہ اہم مضمون قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی ہے سورہ دخان کے شروع میں فرمایا حامین بن المبین انا ضل فی للتن مبارک انا کنہ منظرین فی یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا اننا کلنا مرسلین رحمت من ربک السمیع العلیم یہ للت المبارک ہے ایک ہی للت القدم اور للت ان ان دونوں کے لیے وہی انزل کا لفظ آیا لیکن یہ کہ سابقہ کتابوں کے اعتبار سے قرآن مجید کا فرق واضح کیا گیا ہے مثلا سورہ نسا کی آئٹ نمبر 136 بہت نمایاں ہے بہت نمایاں وہاں فرمایا گیا یا آمنو الذین رہا ہے وہ رسول والکتاب ول نزل الزی نزلہ والکتاب رسول انزل من قبل اے ایمان کے دعوے دارو حقیقت ایمان لاؤ ایسے ایمان لاؤ جیسے ایمان لانے کا حق ہے اللہ پر بھی اور اس کے رسول پر بھی اور اس کتاب پر بھی جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی اور اس کتاب پر بھی جو اللہ نے پہلے نازل فرمائی لیکن نازل کے لیے یہاں آیا حضور کے لیے ملک کتاب الزی نزل اعلیٰ رسول تنزیل کی شکل میں اور توق کے لیے بل کتاب الزی ان ضلع قبل وہ تو دفتن واحدن لکھی ہوئی تختیوں کی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی گئی تھی تو یا یازین آمنو آمن بہ و رسول ول کتاب الزی نزلہ رسولتاب الزی من قبل یہ جو تنزیل ہوئی ہے حضور پر یعنی لہلت القدر میں جو رمضان مبارک میں ہے پورا قرآن لوہے محفوظ سے کتاب مخنون سے ام کتاب سے نقل کر کے اتار دیا گیا سمائے دنیا تک پہلا آسمان جسے ہم کہتے ہیں سمائے دنیا وہ آسمان جو قریب ترین ہے دنیا کی وہاں سے اب یہ درجہ بدرجہ تھوڑا تھوڑا چند آیتیں چند صورتیں پھر آئے پھر, پھر صورتیں یہ نازل ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گویا کہ پہلا مرحلہ انزال کا ہے پورا قرآن لوح محفوظ یا کتاب مکنون یا امل کتاب سے نقل کر کے اتار دیا گیا سمائے دنیا تک یہ ہے انزلہ یونزل و انضل نہ حفیل علطی قدر انزل نا حفیل مبارکہ لیکن محمد الرسول اللہ پر یہ نازل ہوا اب تھوڑا تھوڑا نجمل نجمل درجہ بدرجہ تدریجاً یہ ہے تنزیل اس تنزیل کی حکمت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے اور اس اعتبار سے کہ اہل عرب نے اہل مکہ نے اعتراض کیا تھا کہ یہ پورا قرآن تو نہیں محمد ایک ہی مرتبہ پیش کر دیتے صلی اللہ علیہ اس میں جو چیز مزمت تھی وہ یہ تھی کہ چونکہ یہ حق... حقیقت میں اللہ کا کلام نہیں ہے یہ محمد کا اپنا کلام ہے تو کوئی شاید دنیا میں ایسا نہیں ہے جو ایک دم اپنا پورا دیوان دے دے وہ تو ساری عمر میں تھوڑا تھوڑا آج بدل کہی کل قصیدہ کہا پرسوں کچھ اور کہا پھر وہ جمع ہوتا ہے تو وہ دیوان بنتا ہے اسی طریقے سے اس یہ کر رہے ہیں اگر یہ ہی اللہ کا کلام ہوتا تو بیک وقت آ جاتا یہ تو ذرا محنت کرتے ہیں کچھ اس کے اندر اس کو اپنی محنت سے کوشش کر کے کچھ موضوع کرتے ہیں کلمات الفاظ اور اس طریقے سے رفتہ رفتہ دے کر آ رہے ہیں اس لیے ان کا اعتراض نقل ہوا یہ نظیرہ کفرو لولا رزلا ادے قرآن واحد نے کیوں نہیں اترا یہ قرآن پورا کا پورا ایک ہی بار یہ اعتراض تھا اس اعتراض کے جو جوابات دیے گئے ہیں وہ نوٹ کیجئے کہ لوگوں کے حق میں یہ مفید ہے یہ پورے قرآن کا تحمل ایک وقت میں کرنی چاہیے یہ پورا قرآن تو ایک ہی مرتبہ اگر پہاڑ پر بھی اتار دیا جاتا تو وہ پھٹ جاتا دب جاتا وہ قرآن فرق نہ ہو لے تک راہ سے اللہ نہ ہو تنزیلا سورہ بن اسرائیل آئے تھے ایک سو چھے. یہ وہ قرآن ہے ہم نے جس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے فرق نہ ہو فرق توڑ دینا تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے کر دیا لے تک رہنہا سے اللہ مکسن تاکہ آپ اسے پڑھ کر سنائے لوگوں کو وقفے وقفے سے تاکہ وہ سہار سکیں سنبھال سکیں برداشت کر سکیں وہ نزل تنزیلا اسی وجہ سے ہم نے اسے نازل کیا ہے ب طرز تنظیل انزال نہیں بطرز تنظیل وہ قرآن فرق نہ ہو لے تک رہ اللہ سے اللہ ہو تنزیلا ایک حکمت تو ہو گئی عوام کے لیے ایک حکمت خود رسول کے لیے صلی اللہ علیہ کزال کا لسبت بھی فوادا کا ورت کل ہو ترتیلا اب نوٹ کیجئے قلب محمدی کے لیے بھی اس پورے کلام کا ایک دم سہار آسان کام نہیں تھا یہ اس لیے یہ اسی سورہ الفرقان کی جو آیت کا میں نے ایک حساب کو سنا دیا تھا اسی کے اندر اس کا جواب آیا ہے اسی آیت میں آیت نمبر بتیس ہے یہ سورہ فرقان کی والن نبی میں کبھر ہوں لولا رزل علیہ قرآن دم لاہن <وَاحِدَتًا> یہ اعتراض ہے جواب آپ چاہے کزال کا لبی فواد آتا ہم نے یہ اس لیے کیا ہے نبی کہ اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو ٹھہراؤ اور جباؤ عطا ہے یہ ایک دم اس کا اتر جانا اندرا سنتی علیہ کا کون بڑا بھاری بوجھ ہے ناقابل برداشت ہے تاکہ رفتہ رفتہ آپ کا دل اس کے اندر تقویت بڑھتی چلی جائے اس کے اندر اور اس کا تحمل جو ہے اس کی صلاحیت بڑھتی چلی جائے کردار کلسبت ابھی فواد اکمر نہ ترتیلا اسی لیے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے راضی کیا ہے ولا یا تو نمر اللہ تفسیرہ ساتھ ہی فرمایا کہ یہ لوگ جو بھی اعتراض کریں گے ہم اس کا جواب بھی اور بہترین تعویل بھی آپ کو دے دیں گے اب اگلی بحث یہ ہے یہ قرآن کب اور کہاں ہوا یہ عام معلوماتی شہر ہے اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے لیکن اس کی اہمیت ہے بہت ضروری ہے وہ میں انشاءاللہ اگلی بحث میں جبکہ قرآن کے سمجھنے کے جو اصول ہیں ان کو بیان کروں گا تو مزاحت سے بات آئے گی یہ کہ یہ عام معلوماتی ایک ہمارے ذہن میں خاکہ رہنا چاہیے زمان و مکان کا کیا رشتہ ہے قرآن کے ساتھ قرآن نازل کب ہوا ہمارا چونکہ عام طور پر جو معمول ہے ہم تو جو کرسچین ایرا ہے اس کے حوالے سے ہمارے ذہن کے اندر سارا حساب کتاب ہے تو سن 610 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک شمسی حساب سے 22 سالوں میں قرآن نازل ہوا ہے پانچ حضور کی ملادت کا سال ہے پانچ سو اکہتر عیسوی چھ سو دس میں آپ انتالیس سال کے ہوئے لیکن قبری حساب سے چالیس کے ہو چکے چھ سو دس میں قرآن کی تنظیم شروع ہوئی اور چھ سو بتیس میں آپ کا انتقال ہوا بائیس برس زمانی اعتبار سے نقشہ میں رکھیے اور اسے ہم اگر دوسرے حساب سے کہیں گے تو عام الفیل وہ جو ابراہ آیا تھا بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے وہ سال اربوں میں بہت مشہور ہو گیا تھا اور وہی سال حضور کی ولادت کا ہے تو عام الفیل ہی میں حضور کی ولادت ہوئی لہذا چالیس عام الفیل میں قرآن مجید کا نزور شروع ہوا اور گیارہ ہجری تک یہ تیئیس برس بنتے ہیں قمری حساب سے ایک رائے یہ بھی ہے کہ قرآن کا نظور بیس برس میں ہوا ہے اور اس میں وضاحت یہ ہے کہ پہلے تین سال اللہ تعالی نے ایک فرشتے کو حضرت اسرافیل علیہ السلام کو معمور کیا تھا حضور کی تعلیم کو دنیاوی اعتبار سے حضور نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی آپ امید تھے آپ نے دنیاوی اعتبار سے کسی نظام نے ظالم تلمبش طے نہیں کیا کہیں کوئی تعلیم حاصل نہیں کی کہیں کوئی تحصیل علم نہیں کی لیکن اللہ تعالی نے اللہ شدید القوار اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں سکھایا ہے جو علم انہیں عطا کیا ہے تو ایک روایت یہ ہے کہ تین برس تک اور اس کے بعد پھر قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو بیس برس تک قرآن نازل ہوا لیکن وہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ سورہ عالت کی آیتیں نازل ہو چکی تھی پھر تین برس کا وقفہ ہے سورہ عالخ کی آیتیں کیا ہیں جو پہلی وہی ہے اقرا بسم رب الزی خلق خلق السان اقرا کل اکرم الزی الم بل قلم وہ یا کہ بسم اللہ ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی اور جن گھرانوں میں یہ رواج ابھی تک چل رہا ہو بسم اللہ بچوں کی کراتے ہیں ایک تقریب کی شکل میں منعقد کرتے ہیں ہمارے ہاں یہ رواج تھا اب ہم چھوڑ چکے ہیں کہ جو تقریب بھی حضور کی اور صحابہ کی زندگیوں سے ثابت نہ ہو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان تقریبات کا سلسلہ منقطع تھے کرے ماں نہ اعلیہ ہماری تقریبات جو ہے وہ بس وہیں تک محدود رہنی چاہیے بہرحال وہ جو ایک چلتی ہے روایت چار سال چار مہینے چار دن کا بچہ یا بچی ہے تو بسم اللہ یہی آ کے جاتی ہے پڑھ تو نہیں سکتا انگلی رکھ کر پڑھانے والا کوئی عالم دین بیٹھ جاتا ہے سامنے وہ نہا دھو کر بچہ یا بچی بیٹھی ہوئی ہے اس کو اقرا بسم رب البی خلق خلق الانسان من علق اقرا اور رب کل علم بالقلم علم قلم الم السان اب اس میں تو سارا پڑھنے پر زور ہے حصول علم پر زور ہے کسی تبلیغ کا حکم ہی نہیں ابھی رسالت کا کوئی تذکرہ کچھ بھی نہیں اس میں تو قیامت کا بھی کوئی ذکر نہیں اب اس کے بعد روایت یہ ہے کہ تین برس تک تھے حضرت اسرافیل دن رات حضور کے ساتھ رہے ہیں اور آپ کی تعلیم ہوئی ہے اور پھر تیس تین برس کے بعد پھر وہی کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ لیکن یہ کہ جب سورہ اقرا نازل ہو چکی ہے اس کی پانچ آئے تو وہ تین برس بھی اس کا وقفہ شمار ہوں گے زمانہ نزول پھر وہی تیئیس برس رہے گا اسی کے ساتھ میں نے ارض کیا تھا کہ دوسری بات یہ کہاں نازل ہوا قرآن ایک لفظ میں تو یہ سمجھ لیجئے یہ حجاز میں نازل ہوا حجاز جزیرہ نمایا عرب کا ایک خاص حصہ ہے پہاڑی لیجئے اس کو ذہن میں رکھیے جزیرہ نمایا عرب جو ہے وہ شمال سے جنوب کی طرف چوڑا ہوتا جاتا ہے شمال میں شام اور عراق کی طرف جاتا ہے تو وہ تنگ ہے پھر نیچے چوڑا ہو رہا ہے اس کا جو مغربی ساحل ہے جس پر جدہ کی بندرگاہ بھی ہے یمبو کی بھی ہے اس کے کہیں وہ ایک میدان شروع ہوتا ہے ساحل سے کہیں وہ بہت مختصر ہے کہیں خاصا چوڑا ہے اس کو کہتے ہیں تہامہ پھر ایک پہاڑی سلسلہ ہے اس کو کہتے ہیں حجاز یہ پہاڑی سلسلہ جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ نج کہلاتا ہے وہ سطح مرتفا ہے بلیک تو یہ تین حصے ہیں جزیرہ نمایا عرب کے جغرافیائی اعتبار سے اور حجاز کہتے بھی ہیں پردے کو حاجن پردہ جو دو چیزوں کے درمیان حائل ہو جائے تو یوں سمجھیے کہ یہ فلیٹ ہے نج کا اور یہ فلیٹ ہے میدان یہ ہے تہامہ کا اور درمیان میں یہ پہاڑی سلسلہ کھڑا ہوا ہے تو یہ گویا کہ ان دونوں کو جدا کر رہا ہے یہ حجاز ہے اس حجاز ہی کا شہر مکہ ہے اس حجاز ہی کا شہر مدینہ ہے اس حجاز ہی کا شہر طائف ہے اس حجاز ہی کی آخری ٹپ سمجھ لیجیے تبوک ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آغاز وحی کے بعد سے لے کر وہ اسی علاقے کے اندر پہلے آپ مکے میں تھے قرآن مجید کی جو صورتیں اس دور میں نازل ہوئی آئےتیں نازل وہ مکیات کہلاتی پھر آپ نے ہجرت کی اور ہجرت کر کے جب آپ جا رہے تھے اس دوران میں بھی کچھ قرآن نازل ہوا آسمائے ہجرت میں پھر آپ مدین تشریف فرما ہوئے اب وہ ہم کہتے ہیں مدنی قرآن لیکن مدنی قرآن سارا مدینے میں نازل نہیں ہوا آپ کبھی جا رہے کسی مہم پر کسی جنگ کے لیے قدم بدر کے لیے آ گئے ہیں تو وہاں جو آیاتیں نازل ہو رہی ہیں وہ مدینے میں تو نہیں ہو رہی براڈ تقسیم تو یہی ہے مکی مدنی ہجرت سے قبل جو کچھ نازل ہوا وہ مکی ہجرت کے بعد جو کچھ نازل ہوا وہ مدنی لیکن صرف مدنی کہنا صحیح نہیں ہے اسنا سفر تبوک اتنا طویل سفر ہے آپ کا اس کے دوران آتے جاتے قرآن نازل ہوتا رہا لیکن یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ پورا قرآن حجاز ہی میں نازل ہوا ہے یہ تمام شہر یہ تمام علاقہ حجاز کہلاتا ہے ایک اور بحث جو ہم اسی اپنی پہلی نشست میں مکمل انشاءاللہ کر لیں گے وہ ہے محفوظیت قرآن کی بحث میں نے ارض تھا کہ تین چیزوں پر ہمارا عقیدہ مشتمل ہے یہ اللہ کا کلام ہے نمبر ایک نازل ہوا محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ہم نے کلام سے متعلق کچھ مباحث علمی گہرائی میں اتر کر وہ سمجھے حضور پر اس کے نزول انزال اور تنظیم کے مختلف مراحل کو سمجھایا اب اس کی محفوظیت محفوظیت کے اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ واحد کتاب ہے پوری دنیا میں واحد کتاب جس کے بارے میں دشمن بھی تسلیم کرتے ہیں چاہے وہ چاہے اللہ کا کلام نہ مانے لیکن یہ مانتے ہیں کہ بین ہی وہ شے جو محمد نے اپنی امت کو دی تھی آج بھی امت کے پاس صحیح موجود ہے ظاہر بات ہے اگر تو اسے اللہ کا کلام مانے وہی مانے تب تو مسلمانی ہو گئے وہ تو یہی کہتے ہیں کہ بہرحال محمد نے چاہے خود لکھا تصنیف کیا جو بھی کچھ کیا اس کو چھوڑ دیجئے لیکن جو شے محمد نے اپنی امت کو دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم بین ہی وہ شے موجود ہے یہ محفوظیت قرآن کی جو ہے جبکہ کوئی اور دنیا کی کتاب اس کی مدعئی ہی نہیں تورات والوں کا سرے سے یہ دعوی نہیں وہ تورات تو گم ہو گئی تھی نبو کٹ نظر کے حملے کے وقت اس کے بعد سے دنیا میں تورات کا وجود نہیں ہے اور پھر سو برس کے بعد اپنی یادناشتوں سے مرتب کی ہے یہ تورات جو آج ہمارے سامنے انجیل کا جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کوئی نسخہ جو ہے نہ عبرانی کا موجود ہے نہ آرامی زبان کا ہے دنیا کی کوئی کتاب نہیں جو دعوی کر سکتی ہو یہ قرآن جو شروع ہوتا ہے زا لیکل کتاب لا رہے یہ دعوا دنیا کی کسی اور کتاب نے خود کیا بھی نہیں اس کی بھی جس قدر پرسکوہ الفاظ میں علامہ اقبال نے اس کی ترجمانی کی ہے اونی کا حصہ ہے ہر کے ارا ریم نئے تبدیل نئے آیاش شرمندے تاویل نئے اس قرآن کے کسی حرف میں کوئی تحریف ہو جانا نہیں نہیں امکانی نہیں پتی طور پر کسی لفظ کا بدل دیا جانا نہیں نہیں ہر پہ ارا ریم نئے تبدیل نئے اس میں کسی کا شک, شک پر مبنی ہونا نہیں آیش شرمند ہے تعمیل اس کی آیت کوئی بھی ایسی نہیں جسے تروڑا بروڑا جا سکے یہ اپنی حفاظت خود کرتی ہے لا جاتی ہل بات لو ممبین بلا بل خلط ہی حابی بسہ نمبر بیالیس اس پر باطل حبلہ ہو ہی نہیں سکتا انا ناہن ذکر ہاف ہم ہی نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے جہاں تک پہلے ٹکڑے کا تعلق ایسا آئے تھے مبارکہ کا اس میں تو توت بھی آئے تورات کس نے نازل کی اللہ نے نازل کی انجیل کس نے نازل کی اللہ نے نازل کی انا ونور یہ سورہ ماجدہ میں الفاظ ہے انجیل کے بارے میں بھی ہم نے عطا کی عیسیٰ کو فی ہے و ورور لیکن یہ کہ ان نہ نزدل ذکر اس کو اس طرح تاکید کے ساتھ کہہ کر وہ اِن لہ ہاف اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں لیکن اس موضوع پر اہم ترین مقام جو ہے پرانے مجید کا وہ سورہ قیاما کی یہ آیات ہے یا تو ہر بہی لسان اتنتا بھی جب قرآن نازل ہوتا تھا حضور جلدی جلدی زبان کو حرکت دیتے تھے یاد کر لیں مبادہ کہیں بھول جاؤ مبادہ کوئی لفظ جو ہے تبدیل ہو جائے یہ مشقت جو آپ جھیل رہے تھے اس سے اللہ نے روک دیا راہ شفقت اور محبت لا ہر وک وہی لسانہ کا دتا بھی ان نہ علیہ جماہ ہمارے ذمے ہے اس کو جمع کر دینا آپ کے سینے میں جمع کر دیں گے اس کو اور صرف جمع کرنا نہیں قرآن ترتیب قرآن ہوتا ہے پڑھا جاتا ترتیب سے یعنی ترتیب نزولی یہ بعد میں ہماری علیحدہ بحث بھی آئے گی کہ ترتیب نزولی اور ہے ترتیب مصرف اور ہے یہ ترتیب بھی ہم کروا دیں گے یہ بھی ہمارے ذمے ہے انہ نہ جمع ہوں وہ قرآن پیدا کرا نہ پھر جب ہم جس ترتیب سے پھر آپ کو پڑھائیں اسی ترتیب کی پیروی کی یہ جو ہے کہ قرآن کا جمع اور تدوین یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی ضمانت لی اور اس کی ترتیب بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ضمانت سے ہے اس اعتبار سے محفوظ قرآن کی یہ دونوں پہلو ہمارے سامنے رہنے چاہیے بارک اللہ علی قرآن عظیم کم بلایا تھے